علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا بیسواں لیکچر ہے میں آپ کو سابق تھوڑا سا سمرائز کر دوں لاسٹ لیکچر کو تاکہ آپ اس کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کر سکیں ہم جو لاسٹ لیکچر میں پڑھ رہے تھے وہ پرابلم پڑھ رہے تھے کہ پری اوپریٹو کسی انڈسٹری کے لیے یا پوسٹ آپریشن جو پرابلم ہے وہ کیا ہے اور ان کا ممکنہ حل جو ہے وہ کیا ہے ہم نے اس میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ وہ پرابلم جو پوسٹ آپریٹو لیول پہ آتے ہیں یعنی آپریشن شروع ہونے کے بعد انڈسٹری آتے ہیں اگر ہم ان کو وقت پہ پلاننگ کے ذریعے پہلے ہی سے پری اپریشنل سٹیج پہ ان کو کیپ کر لیں اور ان کے مطابق جو ہے اپنی جو پالیسی ہے اس کو چینج کر لیں اس میں بڑی سگنیفیکینٹ جو ہے وہ چینجز آ سکتی ہیں اور ہم ان کو بہت حد تک اوائڈ کر سکتے ہیں بلکہ یہ جو سٹیج ہوتی ہے پری آپریشنل ایکٹیویٹیز کی یہ بیسیکلی سٹیج ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آپ جو پریونشن ہے فرام uh, uh, جن پرابلم کو ہم فورس ہی کر رہے ہوتے ہیں ان کو پریونٹ کرنے کی یہ سٹیج ہے تو ہم نے جو لاسٹ uh, چھوڑا تھا ہم نے دیکھا تھا جی کہ فیلڈ میں ہمیں جو پرابلمز ہیں آفٹر uh, آپریشن وہ کیا, کیا رہے ہیں ہم وہیں سے آج کا لیکچر شروع کریں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ جی نیکسٹ ہمارے پاس اس سلسلہ میں کیا ہے یاد رہے کہ یاد رکھیں کہ جی ہم ڈسکس کر رہے ہیں انڈسٹری کو آپریشن میں جانے کے بعد جو پرابلم فیس ہوتے ہیں اور ان پرابلمز کا جو ممکنہ حل ہے وہ ہماری نظر میں کیا ہے یہ جی نیشنل کلیمٹیز دیز انکلوڈ برگلریز ارتھیکس فائر ایکسیٹرا میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کارپوریٹ لا میں اور بینکنگ لا میں انڈسٹری میں جس کو فورس میں جو کہتے ہیں بیسیکلی یہ ان چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے جو انسانی درا کار کے اندر نہیں ہیں یعنی ہم انہیں ممکنہ حد تک انسانی کنٹرول میں ہم انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے اس میں خدا نخواستہ ایکٹ آف ارتھ ہے کوئی خدا نخواستہ ناگہانی آفید ہے جیسے سونامی کا پچھلے دنوں میں یہ جو ہے المناک واقعہ پیش آیا یا کوئی ایکٹ آف وار ہے یا کوئی نیوکلیر خدا نخواستہ ایکسپلوژن ہے دنیا ہے جس میں سو طرح کی مسائل ہو سکتے ہیں لیکن جو چیزیں بیانڈ آر کنٹرول ہے ان کو ہم جو ہے وہ ہوسمیور کے زمرے میں لیتے ہیں تو یہ بھی ایک جو ہے یہ ایک بڑی بڑی کاز ہے جو ہمارے بعض اوقات پوسٹ آپریٹو سٹیج پہ فیلور کا سبب بنتی ہے تو یہاں پہ ارتھکویکس ہیں برگلیز ہیں خدا نخواستہ کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی ڈکیتی ہوگی ہے یا کوئی رابری ہوگی ہے تو نیچرلی یہ ایک بہت بڑا ہلڈر ہے ٹوڈز دی پروگرس تو یہ جو ہے یہ بھی ایک جو میجر ریزن ہے جن کو ہم تھوڑا سا پہلے بھی ادر ریفرنس ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیٹس سی نیکسٹ ہمارے پاس ہے گورنگ ریگولیشنز اے ڈیفیکلٹی آف کمپلائنس ڈیو ٹو کاسٹ برڈن سیکنڈ انٹرفیئرنس اینڈ ڈیلیٹری ٹیکٹکس اڈاپٹیڈ بائی گورنمنٹ اتارٹیز اس میں یہ ہے کہ سم ٹائم کچھ ایسے قوانین آ جاتے ہیں جن پہ کمپلائنس جو ہے وہ مشکل یعنی مہنگی ہوتی ہے مثلا اس میں کئی لاز آ جاتے ہیں جی کہ جیسے کچھ لوگوں نے یہ بھی پھر وہی پہ آ جاتا ہے مسئلہ کہ آپ کو پری آپریشنل سٹیج پہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنی بلڈنگ جو ہے کسی ایسی جگہ پہ تو نہیں بنا دی جو ممنوع علاقہ ہے جہاں پہ گورنمنٹ کی ان دا لانگ رن آپ کو پرمیشن نہیں ہے کنسٹرکشن کرنے کی نارملی آپ ہائی وے سے ٹو کو جگہ چھوڑنی پڑتی ہے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ یا آپ نے جو یوٹیلیٹیز کا کنیکشن ہے یا جو آپ کی گیس کا کنیکشن ہے یا الیکٹریسٹی کا کنیکشن ہے وہ کسی ایسے ایریا میں نہیں لے لیا جہاں پہ کوئی یہ سیفٹی ہرڈل بن سکتی ہے یا انفلیمیبل گڈز ہیں جو ان کی کہیں ایسی جگہ پہ سٹوریج تو نہیں کر دی جو پرمیٹڈ نہیں ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر سے اور سولیشن وغیرہ سے آپ کو اپنی ہائٹ آف چیمنیز کے لیے اور اپنے جو دوسرے اسٹکچر جن کی ہائی ٹیک سرڈن اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے حد سے تو آپ کو جو سول ایویشن اتارٹی ہے ان سے سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے سیفٹی آف دی ایئر کرافٹ کے لیے تو یہ ریگولیشنز جو ہیں سم ٹائم جو ہے جب آپ ان پہ ان شروع میں اسٹڈی نہیں کرتے اور گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو پھر آپ کو اس میں ہرڈل پیش آتی ہیں اور ظاہر ہے اگر آپ نے کنسٹرکشن اس ایریا میں ایسے میں کیے ہے فار ایگزامپل یا کوئی ایسی جو جس میں قانون کے زمرے میں آتا ہے اور آپ کو اس کو پھر حل کرنا ہے ریکٹیفائی کرنا ہے تو دین یو ہیو ٹو اسٹاپ دا تھنگز اور اس کو اپ ریکٹیفائی کریں گے تو ان چیزوں کو پہلے ہی ہم دیکھ لیں ہم نے جب لینڈ اکوائزیشن کا چیپٹر اس کا پڑا تھا ٹاپک تو اس میں یہ میں نے ڈسکس کر دیا تھا جی کہ ہم پہلے سے ہی یہ جو ہے یہ ساری ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں ان کو ڈسکس کر لیں تاکہ بعد میں یہ ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ نہ ہو ٹوڈ آور پروگرس پھر ہے جی انٹرفیئرنس یا کوئی اس قسم کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رولز آ جاتے ہیں جو گورنمنٹ کو کمپلائی کرانے پڑتے ہیں ڈفرنٹ لاس ہیں سم ٹائم کچھ پیمنٹس وقت پہ ٹیکس کی نہیں جاتی یا لیبر لاس کی خلاف ہے یا کچھ اور ایسے ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ کو دخل اندازی کر کے آپ کو جو ہے وہ ریئلائز کرانا پڑتا ہے کہ نہیں جی اٹس اٹس رانگ تھنگ اینڈ یو ہیو ٹو تو ظاہر ہے ان چیزوں میں آ کے جو ایفیشنسی ہے وہ ہوتی ہے تو جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ ان چیزوں کو اگر پہلے ہی ہم وقت پہ دیکھ لیں اور ان کو اگر ہم پراپرلی ہینڈل کر لیں تو یہ سٹیج ہی نہ آئے تو اس لیے پوسٹ آپریٹو لیول پہ یہ ساری چیزیں پلاننگ کی جو ہے وہ محتاج ہیں اور ان کو پلان کے ساتھ ہی آپ حل کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس گیارہواں فیکٹر ہے جی کہ انمائنڈ فل ایکسپینشن کہ جی آپ نے ایک ایسی ایکسپینشن کر دی جو آپ کی ضرورت نہیں ہے سو دیٹ سفیشینٹ بزنس از اپنے اپنی انڈسٹری کی سائز بڑھا لیا یہ سوچے بغیر کہ جی میں جو یہ پروڈکشن کروں گا یا سائز میں نے بڑھایا ہے اپنے انڈسٹری کا ظاہر ہے اس سے جب سائز بڑھے گا تو آپ بلڈنگ کی بات نہیں کر رہے یو آر ٹاک اباؤٹ دا مشین یو آر ٹاکنگ اباٹ دا را مٹیریل یو آر ٹاک اباؤٹ دا لائٹ سروسز یوٹیلیٹیز لیبر پرسنل اس میں پھر یہ آ جاتا ہے جی کہ اگر آپ اتنی پروڈکشن کر رہے ہیں جتنی کہ مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو دو چیزیں یا تو اپنی پروڈکشن کو کم کریں گے جب آپ پروڈکشن کو کم کریں گے تو جو ایکسپینشن آپ کر چکے ہیں اس کے جو اوور ہیڈز ہیں وہ وہیں کے وہیں وہی رہیں گے اس کی جو کیپٹل کاسٹ ہے اس کی جو مینٹننس کاسٹ ہے یا اس کی جو ایڈل کاسٹ ہے ایون وہ بھی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی اس لیے جو فالتو اس کی پروڈکشن ہے اگر وہ ابزاب نہیں ہوتی یا جو ایکسپینڈیڈ ایریا کی جو نئی پروڈکشن آپ ایڈ کر رہے ہیں وہ ایبز نہیں ہوتی مارکیٹ میں تو اس کے لیے آپ کو احتمال ہے کہ نقصان ہو اس سے بچنے کے لیے آپ اپنی انڈسٹری کو اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ جتنی آپ کی ڈیمانڈ کی ریکوائرمنٹس ہے اس سے تھوڑا سا کنسلٹینٹ سے آپ کر کے کنسلٹ کر کے اپنی پروڈکشن کو تھوڑا سا زیادہ رکھے تاکہ آپ جو کانٹیجنسیز ہیں ان کو میٹ کر سکیں تو اوور پروڈکشن یا ایک دا رونگ ٹائم اس کو ایکسپینڈ کر دینا وداؤٹ ججنگ اور گیجنگ دی نیڈز آف دا مارکیٹ یہ تھوڑا سا ایک رسکی کام ہے اور اس سے اوائڈ کرنا چاہیے پلیننگ میں ہی اور پری آپریشنل اسٹیج پہ پھر ہمارے پاس باواں اس کا فیکٹر ہے جی انوائرمنٹل کاز اس میں اے پہ ہے چینجز ان گورمنٹ پالیسی ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے جیسے پنجاب میں ہماری جو ہے وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن اتارٹی ہے اس طرح فیڈرل لاز ہیں اس کے لئے لہٰذا سے لیجسلیشن ہوئی ہوئی ہے تو گورنمنٹ کو ایسا انوائرمنٹ کا قانون بنا دیتی ہے جس سے آپ کو ہرڈل ہو سکتی ہے تو پہلے ہی مثلا میں نے گزارش کی تھی لاسٹ ٹائم کہ جب کچھ مرنگ ہوتی ہے تو سم ٹائم جو مشن ہوتا ہے آپ کا دھوئے کا تو اس میں کچھ زہریلی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ناکس مشن کہتے ہیں تو اس میں جو ناکس مشن ہے اس کا ایک اسٹینڈرڈ گورنمنٹ دیا ہوا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن اتارٹی نے, ای نے ایک جو ای پی اے نے ایک اس کا لیول دیا ہے جی کہ اس سے زیادہ مشن جو ہے یہ ڈینجرس ہے انسانی زندگی کے لیے اور ملک میں جو پولوشن ہے اس کے کنٹرول کے لیے ضروری ہے کہ آپ ناکس مشن کو یہاں پہ رکھیں آپ کی جو چمنیز ہیں ان کی ہائٹ ہی ہونی چاہیے اگر آپ کی ناکس مشن زیادہ ہے تو اس میں سکربرز لگنے چاہیے تاکہ آپ کے جو ہے لائم سکربرز جا کے آپ کی جو گیسز ہیں ان کا جو ہے وہ پوائزنس جو ایلیمنٹ ہیں وہ کم ہوں مختلف قسم کے یہ لاز ہیں اسی طرح سے change in the social اور political conditions ہیں یہ بھی ایک جیسے environmental laws میں change آ سکتی ہیں تو sometimes social changes آ جاتی ہیں سم ٹائم پولیٹیکل آ جاتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا ہمارا لیجسٹریشن کا اسٹرکچر جو ہے بدلتا ہے یہ تھوڑے عرصے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے وہ اپنی انڈسٹری کے اندر چینجز لانی پڑتی ہیں ٹو ماڈیفائیڈ اکارڈنگ ٹو دا نیو لاز تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے پھر ہے انفلمیشنری پریشر لیڈنگ ٹو ان پٹ کاسٹ سم ٹائم یوٹیلٹیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں میٹیریلز کی قیمت جیسے پچھلے دنوں میں اسٹیل کی قیمت بڑی بڑھ گئی تھی فیول آئل ہے جو آپ کا فرنس آئل کی قیمت بڑھ جاتی ہے پیٹرول کی انٹرنیشنل قیمت رائز کر جاتی ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ جو را میٹیریل منگا ہیں ڈیٹ پرٹیکولر را میٹیریل اسپیشلی کاپر ہے اگر یا ہے یا وہ فیریو الائز ہیں یا اسٹیل ہے تو یا پلاسٹکس ہیں تو جب آئل کی قیمت بڑھے گی تو پیٹرو پروڈکٹس کی قیمت بڑھے گی تو اس سے را مٹیریل کاسٹ جو ہے وہ بڑھے گی تو یہ فیکٹرز ایسے ہیں جو انڈائریکٹلی آپ کی جو ہے اس کو ہرٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی آپریشنل فیکٹرز ہیں ان کو اور آپ کے سمود آپریشنز کو تو یہ اس میں کچھ ایسے ہیں جو میرا خیال میں کہ آپ کے جو یہ اسٹیچری ہے مے بی چینج ایک انوائرمنٹل لا چینج ہو یا نہ ہو لیکن چونکہ اب ہمارے ملک میں پوری طرح سے انورمنٹل جو لاس ہیں اور لیجسلشن ہے یہ اپلیکیبل ہے اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ انڈسٹری لگانے سے پہلے اس کے جو پرانسکانز ہیں ریگارڈنگ دی انورمنٹل لاز اور ای پی اے کے جو سیٹ ایک انہوں نے جو بینچ مارکس بنائے ہوئے ہیں ان کے لحاظ سے اس کو دیکھے اور اس کے لحاظ سے اپنی جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ہے وہ کرے جیسے واٹر کلینگ ہے پولوشن پولوئٹس uh, ہیں اور uh, میں نے بتایا نوکس مشن ہے بے شمار اس طرح کی مسالے ہیں ایون ورکنگ انوائرمنٹ ہے لیٹ سی واٹ نیکسٹ دیئر تیرہواں فیکٹری اس میں ہے جی پروڈکشن کازیز پروڈکشن کی کچھ ایسی وجوہات ہیں جو اس کو ہرڈل کا ایک سبب بن سکتی ہیں وہ کیا ہے ٹیکنالوجیکل آبشلنس آپ نے ایک مشین خریدی آپ نے ایک سیٹ آف uh, جو ہے ٹیکنیکل آرٹیکلس uh, بنایا آپ نے اپنی پوری توجہ دی کہ جی یہ اس کی لائف جو ہے یہ کم سے کم آنے والے دنوں میں 15 سال یا بیس سال ہوگی کہیں نہ کہیں خدا نخواستہ آپ کی ریسرچ میں سکم رہ گیا کوئی کمی رہ گئی تو ایک ٹائم پہ آ کے آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ایپسلیٹ ہو گئی اور ایک نئی پروڈکٹ نے اس کی جگہ لے لی جیسے میں آپ سے ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو واضح کرتا ہوں کہ جو ہماری بریکس ہیں آٹو موبائلس کی یہ پہلے بنتی تھی ایسبسٹس سے ایسبسٹس ایک, ایک منرل ہے اور اس سے یہ بریکس بنتی تھیں پاکستان میں یہ شروع ہوئی بہت بڑی اس کی انڈسٹری ہب میں لگی اور جو ایسبسٹس کی جو بریکس تھیں یہ بننی شروع ہو گئی لیکن جب ہماری انڈسٹری پوری طرح سے فلائی کرنی شروع ہو گئی تو یہ ایک نئی انونشن بیچ میں آئی جی کہ ایسبیسٹس جو ہے اٹس اے کارسینوجینک میٹر یعنی اس کو ٹچ کرنے سے یا اس کے استعمال سے کینسر ہو سکتا ہے تو اسی وقت جو ہے اس کو وہ جو ہے بند کرنا پڑا اور جو ٹیکنالوجی تھی وہ ساری کی ساری ایپسڈیٹ ہوگی تو ہم جب بات کر لے, کرتے ہیں ڈیولپ uh, کنٹریز کی تو وہاں جو سے جو ریسرچ آتی ہے آلدو وہ لیٹ یہاں پہنچتی ہے uh, اس کو کچھ تو ٹائم لگتا ہے لیکن ہمیں ذہن میں ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے ایسے انٹرنیشنل اداروں سے جو اسے اس ڈیل کرتے ہیں اور ٹیکنیکل جرنلز جو ہے جو اس سے ڈیل کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس لیٹسٹ جو اس وقت کی سیچویشن ہے ریگارڈنگ دی ٹیکنالوجی کا جو جی کہ کتنے عرصے تک یہ ایگزٹ کرے گا یعنی اس کی جو ایکسپیکٹڈ لائف ہے اس پیٹنٹ کی وہ کتنے عرصے تک ہے یا یہ جو ہم چیز بنا رہے ہیں یہ مشینری ہم لا رہے ہیں یہ کتنے عرصے تک سروائیو کرے گی اس کے بعد کیا چانسز ہیں کہ نئی چیز آنے کے تو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے پھر ہے جی لو کیپیسیٹی یوٹیلائزیشن کہ آپ کیپیسٹی فرض کیا ایک چیز کو بنانے کی ایک ملین پیس پر ڈے ہے ڈیو ٹو سم ریزن اٹ کوڈ بی دی فائنینشل انڈر کیپیٹلائزیشن اٹ کوڈ بی دی پرسنل ڈیفیسٹ اٹ کوڈ بی دی انفیشنسی آن پارٹ آف یوٹیلٹیز اٹ کوڈ بی دی شارٹیج آف را اگر آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے فیکٹری کی جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں وہ آپ کی کیپیسٹی کے مقابلے میں کم ہے یعنی آپ کی کیپیسٹی اگر دس لاکھ کی ہے اور آپ دو لاکھ روز بناتے ہیں تو آپ پہ جو فکس ایکسپینڈیچر ہیں وہ دس لاکھ کے پڑ رہے ہیں چاہے وہ فائنینشل ایکسپینڈیچر ہیں چاہے وہ فکس اوورہڈز ہیں فکس اوورہڈز آپ کی کیپیسٹی کے پوری 100 کے پڑ رہے ہیں تو آپ اگر ہنڈریڈ پرسینٹ کیپیسٹی کی جگہ تھرٹی پرسینٹ کیپیسٹی یا 40 پرسینٹ کیپیسٹی کو یوٹیلائز کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ ایک وائبل چیز نہیں ہے بلکہ آپ کو ایکسٹرا جو وائڈ ہے بیچ میں 60% پرسنٹ کا یا 70% پرسنٹ کا یا 40 پرسنٹ کا اس کی کاسٹ بھی بیئر کرنی پڑ رہی ہے اور جب آپ اس کاسٹ کو لے کے فلوٹ کریں گے اپنی موجودہ لو پروڈکشن کے ساتھ تو اس کا جو پرائز ہے وہ بڑھ جائے گی پروڈکٹیوٹی کی اور مارکیٹ میں وہ کمپیٹیو آئٹم نہیں رہے گی دین ہے جی انبلٹی آف لیبر ٹو انڈرسٹینڈ ٹیکنالوجی پاکستان میں ایسا ہوا اور ملکوں میں ایسا ہوا کہ جی باہر سے بڑی ہائی ٹیک آئی ٹی بیسڈ مشینیں آئیں کمپیوٹرائز مشینیں آئیں جو سنگل مین ہینڈیڈ تھی کہ آپ بٹن دبائیں اور کام شروع ہو جائے اور اس کے ساتھ جو سارے کا سارا تھا وہ آٹومیٹیکلی چیزیں ساری جو ہے وہ آ جائیں. اب ہماری جو لیبر ہے اس کو یا تو ہم اس لیول کی لیبر رکھیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ نالج ہو آئی ٹی کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمپیوٹر ہینڈل کرنے کی یا اس پرٹیکولر مشین کی نالج ہو جو نئی مشین یا نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اور ان کو بچوں کو وہ ٹریننگ دی جائے پہلے وہاں پہ لے جانے سے پہلے کہ جناب آپ کو یہ مشین ہینڈل کرنی ہے ورنہ اگر آپ ایک نارمل لیبر کو جو کہ جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے جس نے کبھی وہ ہائی ٹیک مشینری ہینڈل نہیں کی اس کو اگر ایسی ہائی ٹیک مشین دے دیتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ پروڈکشن کرے تو مے بی اس کو سیکھنے میں کچھ ٹائم لگے گا اور سیکھنے میں کوئی نقصان ہو جائے پروڈکشن پاپر نہیں ہوگی کوالٹی کنٹرول میں آپ نہیں آ سکیں گے اوور زیادہ بڑھ جائیں گے اس لیے یہ خیال رکھیں کہ جب بھی آپ ہائیٹیک مشینری خریدیں تو اس کے ساتھ آپ کو پہلے سے یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمیں ہائیٹیک پرسنل جو ہے وہ چاہیے اور اس کا بندوبست وقت پہ کریں ورنا اٹ کین کاسٹ یو مور دین یور ایکسپیکٹیشن پھر ہے جی نان اویلیبلٹی آف اسپیئرس اینڈ ریپلیسمنٹس وہی بات جو میں نے کی تھی سم ٹائم یو ہیو مشین ان دی انٹرنیشنل ہمارے یہاں پہ اگر ہم نے اس کے دو یا تین اس طرح کے سملر یونٹس ہیں تو مے بی جو اس کا امپورٹر ہے یا اس کا جو یہاں پہ اسٹاک ہولڈر ہے وہ اس کے پاس اتنی گنجائش نہ ہو کہ وہ اتنی سپیر پارٹس کی انوینٹری رکھ سکے تو میک اے شیور جب آپ مشین خریدیں تو ان سے کمپنی سے یہ اگریمنٹ کریں جی ہمیں وقت پہ اور جب ہم چاہیں ہمیں سپیر پارٹس کا اور دوسری میٹس کا جو ہے وہ شیورٹی آپ دیں گے اور ہمیں یہاں پہ ملیں گی فریج جی پوئر مشینری مینٹنس ہم نے اس نے ایک ٹرم ڈیفائن کی تھی او ایڈ ایم آپریشن اینڈ مینٹنس مشینری جو ہے بیسیکلی چاہے وہ سمپل مشینری ہے آپ ایک آمپریس کی بات کر لیں آپ ایک رولنگ مشین کی بات کر لیں آپ ایک کٹنگ مشین کی آپ ایک شیئرنگ مشین کی بات کر لیں جب تک کسی بھی مشین کی چاہے وہ ہائی ٹیک ہے چاہے وہ نارمل مشین ہے مینٹیننس نہیں ہوگی وہ خراب ہو جائے گی اس کی لائف ختم ہو جائے گی آپ نے دیکھنا ہے کہ جی اگر یہ لبریکینٹ بیسڈ ہے جو کہ 99% مشین پرسینٹ مشینری ہوتی ہیں تو اس کی لوبریکیشن وقت پہ ہو الیکٹریکل اس کی جو وائرنگ ہے وہ کہیں سے شارٹ سرکٹنگ نہ ہو اس کو اسپیشلی جو ان پٹ ہے الیکٹرسٹی کی وہ پوری ملے اف اٹس الیکٹرک بیسڈ اگر وہ میکینیکل پارٹ سے چلتی ہے تو اس کا جو پرائم اوور ہے اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ سپلائی ملے اس میں ایمپریج وغیرہ اور جو وولٹس ہیں وہ پورے ہوتا کہ وہ انڈر افیشینٹ نہ ہو اور اس کو اس طرح سے مینٹین کیا جائے کہ اس کی جو لبریکینٹس اور آئلنگ ہے اور اس کی جو اسپر پارٹس ریپلیسمنٹ ہے یا کچھ اس کی آرٹیج پیریڈ ہے کہ جس کو سال میں پندرہ دن کے لیے آپ نے بند کر کے ٹوٹل اوورال کرنا ہے اس کا جب مشینیں آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے جس کو نارملی لوگ نہیں پڑھتے دیٹ از uh, اس کو ضرور پڑے اور اس کے مطابق جو اس کی دیکھ پال ہے اکارڈنگلی کریں تاکہ مشین کی لائف جو ہے وہ اپنی ایک اکسپیکٹڈ پیریڈ uh, جو ہے اس کو پورا کرے سم ٹائمس ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس مشین کی اسپیسیفکیشن کہیں گے جو را مٹیریل لیتے ہیں وہ ذرا ہارڈ لے لیتے ہیں یا اس کے اسپیکس کے مطابق نہیں لیتے تو مشین کا ڈیپریسیشن ریڈ جو ہے یعنی اس کو ہم جو کہیں گے کہ اس کی جو uh, اس کو جو اس کی گزائی کا جو اردو اگر اردو میں یا پنجابی میں ہم بات کریں کہ اس کا جو ڈپریشیٹ ہونے کا ریٹ ہے اس کی قیمت کم ہونے کا یا اس کو اولڈ ہونے کا جو ریٹ ہے وہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا تو اس لیے بڑی ٹیکنالوجی میں جہاں پہ آپ نے پیسے زیادہ خرچے ہیں جہاں پہ آپ نے ایک اچھی مشین لی ہے اس کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ اس کی مینٹننس جو ہے وہ پراپر ہو ہمارا جی ابلا جو چیپٹر ہے یہ بڑا امپورٹینٹ ہے ہم نے بات تو کر لی ہم نے ایک بنا لی ہم نے ٹیکنیکل فیزیبلٹی بنا لی ہم نے مارکیٹنگ فزیبلٹی بنا لی ہم نے جو ہے اس کی فائنینشل فزیبلٹی بنا لی ہم نے لینڈ بھی ایکوائر کر لی ہم نے پرابلم بھی ڈسکس کر لی کہ جی ہمارے اس میں پرابلمز کیا ہیں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جی آپریشن کے لئے کیا پرابلم ہے پوسٹ آپریٹیو پرابلم کیا ہے پری آپریٹیو پرابلم کیا ہے ہم نے یہ بھی ایون دیکھ لیا کہ ان پرابلمس کے ممکنہ حل کیا ہے اور کس طرح سے ہمارے پاس جو ود ان آر رینج ہمارے پاس اس کی کیا صورتحال حال ہے کہ ہم جو ہے پری اوپریشنل لیول کے اوپر ان ممکنہ خطرات کو جو ہمیں جو ہمیں درپیش آنے کا اندیشہ ہے ہم ان کو کابو میں کر سکیں اس کے بعد یہ سٹیج آ جاتی ہے کہ جی آپ کو پیسے کی ضرورت ہے اور آپ نے اپنی را مٹیریل کے لیے آپ نے اپنی مشینری کے لیے آپ نے اپنی جو دوسرے اخراجات ہیں اس کے لئے اپروچ کرنا ہے لینڈر کو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے تو ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے ڈسکس کر لیتے ہیں بیفور وی کم ٹو دی سلائیڈ وچ وی ہیو ان کمپیوٹر کہ جی ہم ڈسکس کر لیں کہ جی تھوڑی سی اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے پاکستان بینکنگ کا تو ہم دیکھیے کہ اس طرف چلتے ہیں کہ وہ کیا ہے پاکستان میں جو اسٹرکچر ہے بینکنگ کا یہ بڑا ویل well ڈیفائنڈ ہے ہمارے ہاں جو ہمارا مدر انسٹیٹیوشن ہے دیٹ از اسٹیٹ بینک اسٹیٹ بینک کے اپنے پروڈینشل ریگولیشنز ہیں جو ہر بینک پابند ہے ماننے کا اس کے نیچے منسٹری آف فائنینس ہے جو اس کو ہینڈل کرتی ہے پھر اس میں دو طرح کے بینکس ہیں ایک تو بی ایف آئیز ہیں جو ڈیولپمنٹ اینڈ فائننش انسٹیٹیوشن ہیں جو صرف کام کرتے ہیں قرضہ دینے کا مختلف جو انڈسٹریز ہیں ان کو اور مختلف پراجیکٹس کو پھر کمرشل بینکس ہیں جو نہ صرف آپ کے ساتھ پیسہ لینے اور دینے کا اختیارات رکھتے ہیں بلکہ وہ پیسہ جمع کرتے ہیں اس کو لون دیتے ہیں یعنی ان کو عام جو پبلک سے منی ڈیلنگ کی اجازت ہے پھر کچھ لیزنگ کمپنیز ہیں جو آپ کو لیز آؤٹ کرتی ہیں چیزیں پھر اس میں کچھ مدارباز ہیں کچھ اسلامک بینکنگ سسٹمز ہیں تو یہ ایک پورا گروپ ہے جو بینکنگ کا تو پاکستان میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک بینک کا اپنا اپنا کرائیٹیریا ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو کسٹمائز کر کے بنایا ہوا ہے کہ جی ہماری کیونکہ ہر بینک کی ایک فائنینشیل اسٹرینتھ ہے اس کا اپنا ایک ریزرو ہے جس کے اندر رہ کے اس کو کام کرنا پڑتا ہے افکوس دے آر انڈر دی امبریلا آف پروڈینشیل ریگولیشن سیٹ آؤٹ بائی دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان مگر پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی بینک کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک بینک کی جو لینڈنگ کیپیسٹی ہے وہ ایک بلین روپیہ ہو اور دوسرے بینک کی جو ہے وہ پانچ بلین ہو تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اپنے جو انمپیئرڈ ریزروز ہیں وہ کتنے ہیں تو مختلف جو ہے سب سے پہلے جو آپ کے پاس چوائس ہے وہ لوکل بینکس کی ہے گورنمنٹ کے بینکس کی اگر وہ خدا ناخواستہ آپ کو سوٹ نہیں کرتے تو آپ کے پاس پر پرائیویٹ بینکس کی چوائسز ہے اگر وہ بھی آپ کو سوٹ نہیں کرتے تو وہ آلسو ہے ان پاکستان اوورسیز بینکس یہاں پہ جو فارن بینکس آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں تو دیر از آلویز اے مکس اپ آف اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بینکس کے پاس جاتے ہیں تو ہم یہ اکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بینکس بھی اتنی گرم جوشی کے ساتھ ہمیں پیسے دیں گے یا اتنی گرم جوشی کے ساتھ ہمیں جو ہے انٹرٹین کریں گے جتنی گرم جوشی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی سچویشن ڈفرنٹ آ جاتی ہے بات یہ ہے افکورس بینک جو ہے ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ کے اندر ہے بینک کے لئے سب سے پہلا پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی سیکورٹی ہوتا ہے جب ایک بینک نے اپنا پیسہ دینا ہے کسی بھی بورور کو اس نے سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے اس نے دیکھنا ہے جی کہ اس کے پاس اس پیسے کے کی اگینسٹ کیا سیکورٹی ہے سیکنڈلی اسے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اگینسٹ کس ماد میں یہ پیسے لے رہے ہیں کیا اس سیکٹر سے اتنی یہ انکم ہے کہ میرے پیسے وقت پہ ریٹائر ہو جائیں گے تو اس میں تھوڑا سا جو بینکس کا جو سسٹم ہے لیگل فریم ورک ہے وہ سخت ہے اس میں سم ٹائم جو نئے جانے والے ہوتے ہیں بینکنگ سسٹم میں وہ تھوڑا سا فیل کرتے ہیں جی کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنس تھیں وہ اس کے مطابق کام نہیں ہو رہا بٹ ایسا نہیں ہے ایکچولی بینکس سینسٹو ہوتے ہیں ریگارڈنگ دیئر uh, کیونکہ انہوں نے پیسہ دینا ہوتا ہے پھر انہوں نے کنوینس کرنا ہوتا ہے اپنی کریڈٹ کمیٹی کو اپنی جو اپر اتھارٹیز کو کہ جی ہم ان کو پیسہ دے دیں یا نہ دے دیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو ریگولشنس ہیں اسٹیٹ بینک کے پروڈینشیل ریگولیشنس ان کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے پھر انہوں نے ساتھ ساتھ اپنے بینک کی پرسنل پالیسیز جو ہیں کہ جی ہم نے کتنا ایکسپوجر مارکیٹ میں کس سیکٹر میں رکھنا ہے ٹیکسٹائل میں کتنا ہے کیمیکل میں کتنا ہے پلاسٹکس میں کتنا ہے پولی میں کتنا ہے تو پھر ان کی لیگل ایشوز ہیں کہ جی ہم نے سیکیورٹی کیسے لینی ہے پھر آپ کے اپنے حالات ہیں تو یہ ساری چیزیں مل کے کمبنیشن بناتی ہیں جس کے بعد بینک جو ہے وہ طے کرتا ہے جی کہ آپ کو وہ پیسے دے گا یا نہیں اس میں کوئی ہارٹ فیلنگز کی بات نہیں ہے یہ ایک سیدھا سیدھا کاروباری سا مسئلہ ہے جس کو ہمیں بڑی توجہ سے حل کرنا ہے لیٹ سی دا از کرائیٹیریا بینکس فالوز فار لینڈنگ دا منی ٹو بینکس کا جی کوئی کرائیٹیریا جو ہے وہ فکس نہیں ہوتا نو بینک ہیز اے فکس کرائیٹیریا فار ایک جنیرک رول بنا ہوا ہے بکس میں لکھا ہوا ہے جی کہ یہ, یہ یہ نہیں ہر بینک جو ہے وہ اپنے پورٹ فولو کو دیکھتے ہوئے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اینڈ آف کورس جو ان کے اوپر پیرنٹ باڈی ہے دیٹ از دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کے ریگولیشنس کو جن کو کہ ہم پروڈینشل ریگولیشنس کہتے ہیں اس کے سرکولرس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی پالیسی واضح کرتے ہیں مارکیٹ کے حساب سے بینک کی جو بیسیکلی کچھ ایسے رولس ہیں جو انہیں بہت زیادہ فالو کرنے پڑتے ہیں مثلاً اسٹیٹ بینک کا یہ ایک رسول ہے جی کہ جب آپ ڈیٹ ایکویٹی میں آئیں تو یہ اٹ شڈنٹ بی مور دین سکسٹی فورٹی یعنی سکسٹی پرسینٹ جو ہے یہ لینڈر کا پیسہ ہو اور فورٹی جو ہے یہ جو ہے وہ بارور کا پیسہ ہو تو یہ جو ہے یہ بھی ایک رول ہے کہ جی سکسٹی فورٹی سے بیونڈ ریشو نہ ہو آپ کی ڈیٹ ایکوٹی ریشو کی یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ واٹ از ڈیٹ ایکویٹی ریشو دوسرا ایک پوٹینشیل ریگولیشن سٹیٹ بینک کا یہ بھی ہے کہ جی آپ کی جو کرنٹ ایسٹس ہیں اور کرنٹ لائبریلٹیز ہیں ان کی ریشو ون ٹو ون ہو یعنی منیمم ایٹ لیسٹ ایکول ضرور ہوں کہ جتنے آپ کے ایسٹس ہیں اتنی آپ کی لائبریریٹیز ہوں آپ ایٹ پار ضرور ہو پھر یہ ہے کہ جو بینک کے پاس ایک اپنے ریزروز ہیں کسی بھی گروپ کو یا کسی بھی انڈیویجل کو جب وہ پیسہ دیتا ہے تو ٹین ٹائمس جو اس کے امپیئرڈ جو ریزروز ہیں اس سے زیادہ وہ نہیں دے سکتا اسی طرح جو اس کا ایکسپوجر ہے ٹورڈز اینی فائننسنگ وہ تیس پرسینٹ اس کے جو کیپٹل uh, ہے اس سے زیادہ وہ, uh, وہ نہیں کر سکتے اس کے لیے انہیں رپورٹ کرنی پڑتی ہے ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب جی یہ بات ہے کہ uh, اس فریم ورک کے اندر اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے جہاں پہ بینک کے اندر uh, ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریگولیشنز ہیں بینک کی اپنی پالیسیز ہیں نیچرلی دے آر گیونگ یو منی دیٹ از اے سالڈ منی لوگوں کی منی ہے جو مانتن وہاں پڑی ہوئی ہے یا بینک کے اپنے پیسے ہیں جب وہ دیں گے آپ کو تو وہ اس لحاظ سے دیں گے کہ وہ بینک کا بیسیکلی پیسہ جب رکھتا ہے بینک اپنے اندر تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو فائدہ تب ہوتا ہے جب لوگ اسے بارو کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ ارن ہوتا ہے بینکنگ کے چارجز ہوتے ہیں تو تب وہ بینک جا کے کچھ پیسہ کماتا ہے تو ان کا انٹرسٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ پیسہ دیں کو مگر اس میں جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس میں جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں اس میں جو انہوں نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے ڈیو ڈیلیجنس ایک ٹرم ہے جو بینک پیسے دینے سے پہلے ایک تائرانہ جائزہ لیتا ہے بڑے گور و کے بعد کہ جی میں یہ پیسے دوں یا نہ دوں تو ڈیو ڈیلیجنس جو ہے وہ ایک کرنی پڑتی ہے بینک کو وہ بہت ضروری ہے پارٹ اینڈ پارسل آف دوسرا یہ ہے کہ بینک ایک کمپیٹیٹو ریس میں ہے جہاں پہ ان کے دوسرے بینک بھی کمپٹیشن میں ہیں دے ڈونٹ وانٹ ٹو لوز اے گڈ کسٹمر سو وی ول سی دا نیکسٹ لیکچر وٹ از دا ڈیفینےشن آف اے گڈ کسٹمر اینڈ ہاؤ یو کین بہیو لائک اے گڈ کسٹمر تو ہم دیکھتے ہیں جی یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے جو میں نے آپ سے ارض کی ہیں بینک کا لینڈنگ کرائیٹیریا کیا ہے یو ریکویسٹ فار شارٹ ٹرم کریڈٹ ول ہیو گریٹ چانسز آف سکس ایف یو کین سیٹسفائی دا شارٹ ٹرم لینڈنگ کرائیٹیریا سیٹ آؤٹ بلو فرض کیا کہ آپ نے شارٹ ٹرم فائننسنگ کے لیے اپلائی کیا ہے یہاں میں گزارش کر دوں شارٹ ٹرم فائننسنگ وہ ہوتی ہے جس کا سپین ایک سال تک ہوتا ہے ایک سال کے بعد آپ کو یہاں ایڈجسٹ کروانی پڑتی ہے یا وہ ایوالوگ رہتی ہے سال کے بعد پھر رینیو ہو جاتی ہے یہ آپ کی ورکنگ کیپیٹل میں آپ کے را مٹیریل میں آپ کی سیلریز میں, میں آپ کا جو مارکیٹ میں کریڈٹ ہوتا ہے اگینسٹ یور گڈس اس میں یہ پیسہ استعمال ہوتا ہے تو بفور یو ایسٹیٹ دیٹ مچ شارٹ ٹرم لون یو نیڈ آپ اس سے پہلے میٹنگ ضرور کریں اپنے جو ہے فائنینشل ایڈوائزر سے اور اپنے جو بائر ہیں ان سے اور اپنے جو آپ کے ہیں ٹریڈرز ہیں اور آپ کے جو ڈیلرز ہیں ان سے کہ جی آپ مجھے یہ پیسہ کتنے وقت میں واپس کریں گے مجھ سے کمٹمنٹ کریں کہ آپ کا جو سرکل ہے کریڈٹ کا وہ کتنے ڈیز کا ہوگا تاکہ جب آپ بینک سے پیمنٹ کی ٹرمز طے کریں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ جی مجھے پیسہ تیس دن کے بعد ملنا ہے تو آپ بینک سے پرامس کریں جی میں آپ کو چالیس دن کے بعد یا ساٹھ دن کے بعد دوں گا مارجن رکھ کے تاکہ کوئی بھی ڈیفالٹ کسی قسم کا نہ ہو جس سے آپ کے اور بینک کے درمیان کوئی غلط فہمی ہو تو یو مسٹ کنسلٹ یور کنزیومر یا جنہوں نے آپ کو پیسہ دینا ہے جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہیں جو نے آپ کی چیزیں خریدنی ہیں ہول سیلر یا آپ کی جو اپوائنٹڈ ڈیڈرز ہیں ان سے اپنا منی سرکل جو ہے اس کو چیک کرتے ہوئے آپ اس حساب سے بینک سے نیگوسیشن کریں ہم دیکھتے ہیں جی کہ بینک جو ہے ایک شارٹ ٹرم کے لیے کس طرح سے بہیو کرے گا شارٹ ٹرم لون کے لئے سب سے پہلے جو وہ چیز دیکھیں گے جی وہ ہے گڈ کیش فلو اب ایک بینک نے اگر آپ کو پیسہ دینا ہے تو ان کو یہ قانونی اور اخلاقی حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے کہیں جی آپ اپنی پچھلی بینک اسٹیٹمنٹس ہمیں 6 مہینے کی یا ایک سال کی یا دو سال کی یا چار سال کی ہمیں دیں اور ہم یہ دیکھیں کہ جی کیا کیا آپ کے جو ہے اکاؤنٹ میں پوزیشن رہی ہے اگر تو آپ کی انکمز جو ہیں اگر تو آپ کی جو ارننگز ہیں وہ سیٹسفیکٹری ہیں اور آپ کے کیش میں اتنی گنجائش ہے کہ بینک یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ ہمیں جو ہمارا پیسہ ہے وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں ہے تو وہ آپ کی جو ریکویسٹ ہے اس پہ ہم زردانہ غور کر سکتا ہے ٹیکنیکلی کیونکہ جو آپ کی کیش فلو اور آپ کی جو بیلنس شیٹ ہے یا آپ کی جو ایک بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ بینک کو بتا دیتی ہے کہ جی گزشتہ چار سال میں یا گزشتہ دو سال میں اس کی جو ٹوٹل کنڈیشن ہے انڈیویجل کی یا آرگنائزیشن کی یہ کیا رہی ہے تو یہ پہلا کرائیٹیریا ضرور ہے جی کہ وہ آپ کا کیش فلو اینالس دیکھیں گے اور اس کو وہ بڑا شاید ریفرنس بھی آپ سے مانگ لیں اور خود بینک سے رابطہ قائم کر کے کانفیڈینشلی آپ کی رپورٹس لیں پھر ہے جی شیئر ہولڈرز فنڈ جب آپ نے بینک سے پیسہ مانگنے جانا ہے تو یہ نہیں کہ جی آپ کے پاس اپنا جو پیسہ ہے ہم جسے ایکوٹی کہتے ہیں یا جو کپٹل فار شیئر ایشوئنگ ریزرو پیسہ ہم نے رکھا ہوتا ہے وہ ضرور پارٹی کے پاس ہونا چاہیے بینک یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ ایک ایسی پارٹی کو پیسے دے جن کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس چار روپے ہیں تو می بی آپ کو کوئی چھ روپے ادھار دے دے لیکن اگر آپ کے پاس ایک روپے ہے تو آپ کو نو روپے کوئی نہیں دے گا اس لیے بات یہ ہے کہ یہ سیدھا سیدھا ایک پروڈینشل ریگلیشن ہے ایک بزنس کا قاعدہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس سفیشنٹ شیئر ہولڈر کا پیسہ جو ہے ریزرو میں نہیں ہوگا بینک اکیلا اپنی منی کو اپنے ایسٹس اپنے جو ہے پیسے کو سٹیک پہ نہیں رکھے گا اس لیے ضروری ہے شیئر ہولڈرز منی جو ہے وہ ان پلیس ہو بیفور یو اپروچ اے لینڈا تیسرا ہے جی ایڈوکیٹ سیکورٹی سب سے بڑا پرابلم میں نے جب اس نے گزارش کی تھی کہ آؤٹ آف ٹوٹل جو ہماری ہے اس وقت بینکس کا ایکسپوجر ہے اس میں سیونٹی ٹو پرسینٹ بگ انڈسٹریز اور صرف بارہ پرسینٹ جو ہے یہ سمال انڈسٹریز اور میڈیم سائز انڈسٹریز پہ ہے اس کی جو مین ریزن جو ورلڈ بینک نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی وہ یہ تھی جی کہ لیک آف سیکورٹی ان ایڈوکیٹس جو ہیں سیکیورٹیز ایشو بہت زیادہ ہیں کہ بینک جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہوتا ہے تو ان کے پاس ایسٹس ٹینجیبل ایسٹس ٹینجیبل ایسیٹس سے مراد یہ ہے کہ جو قابل گرفت جو ہیں جو ایگزٹ کرتے ہیں جن کی کوئی ویلیو ہے نارملی اگر آپ کے پاس ایک سو تیس روپے کے ایسیٹس ہیں ون تھرٹی روپیز تو بینک آپ کو اس کے سو روپے کی چیز دیتا ہے تو ٹینجیبل ایسٹ جو ہیں، ان کا ہونا بہت ضروری ہے سکیورٹی ایشو از ناؤ ڈیز ایشو امنگ بینکس اینڈ دا لینڈرز لیکن جو میں نے گزارش کی کہ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے بینک کے لئے بھی بینک نے بھی اپنا کیش آپ کو دینا ہوتا ہے اور بینک کبھی بھی کیش آپ کو کسی سیکیورٹی کے بغیر نہیں دے گا کیونکہ وہ بھی لوگوں کی اس کے اوپر لائبلٹی ہے اینڈ ہی از لائبل ٹو اسٹیٹ بینک آلسو اور بینک کبھی یہ رسک نہیں دیتا کہ اس کا جو پیسہ ہے وہ ڈبے اس لیے اس کو ایک ایڈوکیٹ سیکیورٹی کی ضرورت ہے پھر ہے جی ایکسپیرینس ان ٹریڈنگ بینک ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ جس بندے سے وہ ڈیل کرے اس کو اس کے متعلقہ فیلڈ کا جس کے اندر وہ کام کر رہا ہے تجربہ ہو بگنرز کے ساتھ بینک ہمیشہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں ڈیل کرنے کے لئے بیکاز یہ کروڑوں روپے کا معاملہ ہو سکتا ہے وہ اپنے پیسہ ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں دینے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں جو کہ بالکل ایک نیا ہو ایک فیلڈ میں ایک بگنر ہو اس لیے آپ جب یہ سوچیں کہ اگر آپ بگنر ہیں اور آپ کے پاس ایسی پروفائل نہیں ہے اپنی کہ بینک آپ کو اس سلسلے میں اپریشیٹ کرے یا آپ کو ویلکم کرے تو ٹرائی ٹو ہیو اے پرسن ود یو ہیز سم ریپٹیشن اور گڈ ریپوٹیشن ان دیم فیلڈ مے بی آپ اس پارٹنر نہیں بنا سکتے تو ہی کوڈ بی ون پرسنگی اور بارس اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ میرا بائر جو ہے وہ بڑا ویل ریپیوٹیڈ ہے اور بینکس اس کو جانتے ہیں اور بینکس کو پتا ہے کہ بینکنگ سیکٹر میں اس کے بائر کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے تو ان کو پتا ہے کہ ان کا بائر ہی اس کو بچانے کے لیے اور اس کا بائر اس کے جو منی سرکل ہے وہ اس طرح سے اس کو قابو میں رکھے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ آفٹرال ہمیں جو ہے وہ کہیں پہ اس کا بائر ہی اس کو جو ہے وہ بچا جائے گا کیونکہ وہ بریک نہیں آنے دے گا تو ریپوٹیشن جو ہے بزنس میں ایکسپیرئنس جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے بینکس نیور ویلکم اے بگنر سو اس کے لیے آپ کو الٹرنیٹو بندوبست وہ کرنے پڑتے ہیں پھر ہے جی گڈ ریپوٹیشن اینڈ اسٹینڈنگ بینک جب پیسہ دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں جی کہ سی آئی بی جو رپورٹ ہے اسٹیٹ بینک کے اندر جو کانفیڈینشل انفارمیشن جو بیورو ہے کریڈٹ انفارمیشن بیورو سوری کی جو رپورٹ ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. پارٹی اگر آ, بینک رپٹ کو پارٹی ہے یا وہ ہی خدا نا خاصا ڈونٹ ہیو اے گڈ ریپوٹیشن اینڈ ہے تو اس کو بینک آ, جب ریکمینڈ کرتے ہیں اسٹاف ان کا اپنی کمیٹی کے ذریعے لئے تو دے آر ویری ہیزیٹینٹ کیونکہ اس میں دے کین بی آس بائی دیئر ہائی اپنے ان کو ریکمینڈ کیا تو ان دس سچویشن انسٹیڈ آف ہیونگ ڈور ٹو ڈور شاپنگ آپ ضرور کوشش کریں کہ ایک ہی انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کریں کام کرنے کی اور پھر یہاں پہ وہی فارمولہ آ جاتا ہے کہ ٹرائی ٹو ہیو سم باڈی ود یو ہز گڈ ریپیوٹیڈ مے بی ہی از ناٹ یوئر پارٹنر ہی از مے بی ہائرڈ سی ای او ٹو یور کمپنی از مے بی ہائرڈ سی او ٹو یور کمپنی جو چیف ہے مے بی ہی از ا پرسنل از چیف اکاؤنٹینٹ آف یور کمپنی کمپنی بینک کو یہ یقین ہو جائے کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ ہمیں جو ڈائریکٹر فائنینس ہے یا آپ کا چارٹڈ اکاؤنٹینٹ ہے کہ یہ ہمیں ہلنے نہیں دے گا ریگارڈنگ دی ریکوری آف منی تو یا پھر آپ اپنے جو مارکیٹ کے اندر ریلیشن ہیں ان کو ایکسپوز کریں بینک کے سامنے اگر وہ ایسے ریفرنس ہیں جو کہ کسی کو بینک کو دیے جا سکتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ آئی ہیو سچ نائس پیپل دی تو پھر اس سلسلے میں بینک یہ سوچ سکتا ہے یا تو وہ آپ سے پھر لے گا اس سسے کہ اگر آپ گریڈنگ جو ہے وہ بینک کے لحاظ سے پوری نہیں ہے دی اور مے بی ہیو اور تو اس لیے یہ چیز جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے بفور یو اپروچ لینڈر فر دی اسپیسیفک پرپز بفور ٹو لینڈر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ میں پیسہ کس چیز کے لیے لے رہا ہوں اس لیے کہ اس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا بلکہ لینڈر کو بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کو وقت پہ فارغ کر سکے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ فرض کیا کہ آپ نے را مٹیریل کے پیسہ لینا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جی کہ مجھے را میٹیریل کس سورس چاہیے اس کا ریٹ کیا ہے اسی مینوفیکچر کے کمپیٹیٹرس کون کون سے ہیں مارکیٹ میں مجھے کتنے دنوں کے بعد ایک شپمنٹ ملنی ہے کتنے دنوں کے بعد ایک شپمنٹ جو ہے وہ فیکٹری کے اندر ریڈی رہے گی ایک شپمنٹ جو میرے اندر گودام میں آ چکی ہے اس کی یوٹیلائزیشن کتنے دن کی ہوگی اور اس کے بعد میرے جب فنش گڈز ہیں مارکیٹ میں جائیں گی تو جو مجھے سرکل وہاں سے ری پیمنٹ آنی ہے اس میں کتنی دیر تکنی ہے تاکہ میں جو ہے وہ بینک کو بھی پے کر سکوں میں اپنے را مٹیریل والے کو بھی پے سک، کر سکوں اور یہ جو سرکل ہے پیسے کا یہ کہیں پہ روکے نا یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل انٹرنگ دیز ایشوز کہ جی آپ کی ہر جگہ پہ جو کمٹمنٹ ہے اٹ شڈ بی ویری فیم کمٹمنٹ اور اس کو آپ بینک پہ جانے سے پہلے بڑا کلیئرلی اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کو ہر چیز کا اے ٹو زیڈ آپ کا ہوم ورک اتنا کمپلیٹ ہونا چاہیے ریگارڈنگ یور نیڈس اینڈ یور اسپیسیفک نیڈس اسپیسیفک ٹو دا پوائنٹ کہ آپ کو جو کچھ چاہیے اس کے بارے میں آپ کو فل نالج ہونی چاہیے بفور یو اپروچ آ لینڈا رہے جی ہمارے پاس پرزینٹنگ یور ریکویسٹ for a short term loan short term loan جو سب سے پہلے میں نے جیسے گزارش کی تھی را مٹیریل کے لئے اوورہڈس کے لئے آپ کو جو مارکیٹ میں کریڈٹ ہے اس کو کور کرنے کے لئے شارٹ ٹرم لون کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بڑا امپارٹینٹ ایک ہے جو بار کے اندر تو اس کو اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے کسی لینڈر کو تو ہاؤ ول یو پرزینٹ دیٹ ریکویسٹ ٹو ا بینک لیٹس ڈسکس دیٹ دا وے یو اپروچ ا بینک اور ادر لینڈنگ انسٹیچیوشن از آل ٹیپس جس طریقے سے آپ نے کسی بینک کو اپروچ کرنا ہے کیپنگ ان مائنڈ دی ڈیفیشنسیز کیپنگ ان مائنڈ یور ریپو کیپنگ ان مائنڈ یور بینک اسٹیٹمنٹ وچ ریفلیکٹس یور ریپوٹیشن ایز اے فائنینشیل پرسن ہاؤ رچ یو آر اور ہاؤ سالیڈ از یور لیکوڈیٹی یا آپ کی جو ریپوٹیشن ہے مارکیٹ میں جیسے میں نے گزارش کی تھی بفور پرزینٹنگ دیٹ ریکویسٹ یو کلوز آئی that, that اگر آپ کی وہ تھوڑی سی خدا نخواستہ خراب ہے تو یو کین آلویز ہیو ہیلپ آف ا پرسن ہو از ویل ریپیوٹیڈ می بی ان یور ایپلیکیشن دیٹ ہی از مائی ہیں کہ ہماری جو پیسہ وہ ان ٹائم ریٹرن ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں جو یہ مد نظر رکھنی ہے ہم نے بینک کو اپروچ کرنے سے پہلے پر اس کی ٹیکنیکس ہیں کچھ جو کہ اگین از ناٹ اینڈ ہارڈ فاسٹ رول لیکن ایک چونکہ فل فیلڈ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ بندہ سیریسلی عمل کرے تو دیر از نو ریزن کہ ان کو جو بینکس ہیں وہ ویلکم نہ کریں اور وہ جو پرپزفل ان کی جو ہے ایفٹ ٹورڈ بوریں وہ سکسیزفل نہ ہو لیٹ سی واٹس ویو تو جی پہلی ٹپ جو ہے وہ یہ ہے نو whom you are dealing with آپ جس بھی بینک میں جائیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس بینک کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بینک کیا ہے if you don't have any ہیو اینی ریلیشن شپ ود دیٹ بینک ان دا پاسٹ اینڈ یو آر اے نیو اینٹری ٹو بینک تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جی یہ بینک کیا ہے اس کا بیک کیا ہے اس کے لئے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ بینکس کے اندر ان کی اینل رپورٹس وہ فریلی اویلیبل ہوتی ہیں یو کین آس اے کاپی یو کین پبلک لسٹڈ کمپنیز اور ان کی جو مینڈیٹری ہے ان کے لئے کہ وہ کسی کو اپنی جو ہے رپورٹ دیں اور اس کے اندر آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ وٹ ہر داررز آف دا بینک بینک کا پیڈ اپ کیپٹل کتنا ہے ان کی کرائیٹیریا کیا ہے بینک دے ہیو ٹو مینشن آلسو دے بورنگ ریٹس اٹس آلسو مینڈیٹری فار دم وہ کیا ہے کن کن پروجیکٹس کو انہوں نے ماضی میں جو ہے وہ فائنینس uh, کیا ہے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ trend کیا ہے ان کا فائنینسنگ کا پھر آپ کو یہ پتا چل جائے گا جی کہ بینک کی جو ہے وہ کتنے سالڈ ہیں پھر آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کریڈٹ کمیٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان کی اپروچ آیا ٹیکنیکل زیادہ لوگ اس میں ہیں یا اس میں فائنینسنگ کے لوگ زیادہ ہیں تو آپ کو ایک اوورال جو ہے ویو پتہ چل جائے گا اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں تو دے آر ویری بزی پیپل ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ لمبی چوڑی جو ہے وہ ایک ہسٹری بیان کریں آپ اپنی انڈسٹری کی اپنی ریکوائرمینٹس بیان کریں آپ ان کے ساتھ پوری جو ہے وہ ان کو کہانی سنائیں اس کی نسبت سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ ویل پرپیئرڈ ہو آپ کو ساری بات کا پتا ہو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے اور یہ بھی پتا ہو کہ بینک کے اندر جو ہے اس کے لیے کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور کس طرح سے بینک کی لمیٹیشنز ہیں آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کی ظاہر ہے جب آپ ایک بینکر کے پاس جائیں گے اور اس کے بارے میں آپ فلی پرپیئرڈ ہو کے جائیں گے جب اسے بات کریں گے تو وہ بھی امپریس ہوگا جی کہ اس کو میرے بینک کے بارے میں نالج ہے اور آپ سے وہ جب بہیو کرے گا تو اٹ ول بی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ بہیویئر دین ٹو اے اسٹرینجر ہو نو نتنگ اینڈ مے بی وہ ایک یا دو گھنٹے انکوائر کرنے میں لگا دے کہ جی آپ کے پروسیجرز کیا ہیں آپ کے مالکان کون ہیں یا آپ کی جو ایکوٹی ہولڈر کون ہیں تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے اور اس پرٹیکولر پرسن یا ڈپارٹمنٹ جن کے پاس آپ نے جانا ہے اس کے بارے میں نالج کی ان کی پری ریکویسٹ کیا ہیں وہ اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے آگے کہ وہ آپ ٹیک دم الگ بیکاز ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور دے وانٹ ٹو بی یو نو پریکٹیکل ایز سن ایز پاسبل تو لیٹ سی وٹسٹ نوٹس اف یور انٹینشنز یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے جی کہ آپ ایک مصروف آدمی کے پاس جا رہے ہیں جو کریڈٹ کا انچارج ہے اسٹیڈ آف گوئنگ دیئر میں ایک بزنس ہوں میں ایک کام شروع کیا ہے مجھے پیسے چاہئیں تو دے ول مے بی ناٹ لسن اس سے پہلے اگر آپ نے ان سے کچھ کالسپنس شروع کریں اپنا انٹروڈکشن بھیجیں ایک لیٹر بھیجیں ان کو, کو کال کریں کٹ سی کال کریں ویسے ان کو جو ہے وہ ریکویسٹ اپنی بجوائیں تو ایک آپ کا جو لیزان ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہوگا جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ جب ایک پہلے سے ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں کارسپونڈینس کا اس میں آپ نے اپنی کمپنی کا کوئی بریف بیک گراؤنڈ اپنی جو بیک گراؤنڈ پرسنل ہے وہ اپنے جو آپ کے پروجیکشنز ہیں فائنینشیل کے جی ہماری آمدنی کتنی ہوگی جو آپ نے بنائی ہوئی ہیں پروجیکشنز اور آپ کے جو بریک انالیسز ہیں یہ سارا کچھ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے یہ سارا کچھ آپ اگر ساتھ ان کو بھیجیں تو ایٹ لیسٹ جس بندے کے پاس آپ جائیں گے ہی ول بی ویل پرپیئر ٹو اکوموڈیٹ یو انسٹیڈ آف ویسٹنگ فیو ڈیز ان جسٹ انٹروڈیوسنگ یو سیلف اینڈ مے بیٹ پرسن ہیز ٹائم فار یو اور ناٹ بیکاز دے آر نارملی ویری بزی ایگزیکٹو تو یہ سب سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ کا پہلے سے ایک لہزان ہو تھرو کورسپانڈینس جب وہاں پہ جائیں تو آپ کو بھی ایک احساس ہو فیملیریٹی کا اور ان کو بھی ایک سینس اف اکوموڈیشن فیل ہو کہ جی اس بندے کو ہم تھرو سیلف ریفرنس جو ہم جانتے ہیں کسی نہ کسی ریفرنس ذریعے سے اور وہ زیادہ خوش ہوں گے جب آپ کے پاس کم سے کم جو آپ کی سمرائز جو ہے جو پروفائل ہے وہ موجود ہے اور ان کو یہ پتا ہوگا کہ وٹ از دی بریف بیک گراؤنڈ آف دس آرگنائزیشن اور پرٹیکولر پرسن تو یہ بہت ضروری ہے نیکسٹ ہے جی بی ویل آپ کو پتا ہونا چاہیے from where you are coming آپ کی آرگنائزیشن کیا ہے آپ کا پرسنل کیلبر کیا ہے آپ کی پروڈکٹ کیا ہے آپ کی پروڈکٹ کی نیگیٹو پوزیٹو پوائنٹس کیا ہے مارکیٹ میں آپ کو کیا کمپیٹیٹو ایج حاصل ہے آپ کی ریپوٹیشن جو ہے بائر کی یا آپ کی جو سپلائر ہیں ان کی کیا ہے آپ کی جو ٹرمز ہیں وہ کیا ہوں گی کہ آپ نے کتنے دن کا کیڈیڈیٹ دینا ہے اور کتنے دن کے بعد آپ کو پیسہ ملنا ہے آپ کے سیکٹر میں نارملی کریڈٹ رینج کیا ہے اس کا آپ کو پتہ ہو اف یو آر گوئگ فار شارٹ ٹرم فائنینسنگ وچ از بیسڈ آن لیٹر آف کریڈ بیس کے آپ نے اپنا را میٹیرئل باہر سے منگوانا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ جی شیپمنٹ کتنے دن لگتی ہے شپمنٹس کے جو ریٹس ہیں وہ کیا ہیں اس چیز کے اوپر پرٹیکولر چیز کے اوپر کسٹم ڈیوٹی کی شرح کیا ہے سیل ٹیکس کی شرح کیا ہے ایڈوانس انکم ٹیکس اس پہ کتنا ہے آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ کتنا ہے آپ کو یہ ساری انفارمیشن جو ہیں یہ پتا ہونا چاہیے اسپیشلی پھر جب آپ پروڈکٹ کی یا اپنے پروجیکٹ کی جو ہے وہ آتے ہیں فائننسنگ کی طرف اور آپ ان کو اپنا بتاتے ہیں کہ جی فرسٹ یا سیکنڈ یا تھرڈ آپ کا جب میٹنگ ہوتی ہے کہ جی ہماری یہ پروجیکشنز ہیں اور اس طرح سے ہم کام کریں گے اور یہ ہمارا نفع اور نقصان کی ریشو ہے اور یہ ہمارے نگیٹو پوائنٹس تو خیر دیٹس دا سیکنڈ تھنگ پوائنٹس ہمارے یہ ہیں اور اس میں پھر آپ اپنی جو ہے اگر اف یو ہیو سمبروشیور اور آپ کے پاس اگر کوئی اپنے بارے میں انٹروڈکٹ مٹیریل ہے یا اچھے ریفرنسز ہیں تو وہ ضرور بینک کو دیں بینک اور اف یو ہیو اے اسٹرانگ بینک اسٹیٹمنٹ پریویس تو دیٹ کین بی ویری امپریسو تھنگ فار دا بینک اینڈ دے آلویز پریفر اے کلین پرسن ٹو ورک ود جس کا بیک گراؤنڈ کلین ہو بٹ اگین دے آر آلویز افریڈ آف ا بگنر تو بگنر کا نارملی بیک گراؤنڈ بڑا کلین ہوتا ہے لیکن بگنر کے ساتھ پھر وہی وہ آپ کو سلسلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو تھوڑا سا ساتھ کچھ لوگوں کو اٹیچ کرنا پڑے گا لیٹ سی نیکسٹ اسٹیپ سیک ایڈوائز اگر آپ کو کہیں پہ یو فیل ڈیفیسیٹ اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کا نہیں پتا تو گو ٹو یور کنسلٹینٹ گو ٹو اے سینئر بینکر ان دا سیم سیکٹر ہوز مے بی پرائیویٹ some other good friend who's a previous banker ہیز بین been a banker تو instead of going there unprepared تو ایک advice ضرور لے لیں جانے سے پہلے تاکہ آپ جب وہاں جائیں تو آپ کے ذہن میں ہو جی کہ میں نے یہ بات کرنی ہے اور یہ بات میں نے جو ہے اننیسریلی نہیں کرنی تاکہ نہ آپ کا وقت ضائع ہو نہ اس بندے کا وقت ضائع ہو اور جب آپ کسی کے ایڈوائز سے وہاں جائیں گے تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ ضرور پتا ہوگا what i have to talk to about میں نے کس چیز کے بارے میں کیا بات کرنی ہے اس سلسلے میں سب سے جو اچھا بندہ ثابت ہو سکتا ہے وہ آپ کا فائنینشیل ایڈوائزر ہو سکتا ہے جس نے آپ کی فائنینشیل فیزیبلٹی بنائی ہے اور یہ بڑا ضروری ہے کہ جانے سے پہلے آپ اس سے پوری طرح سے انفارمیشن لیں کہ جی اگر آپ تو ایک ریگولر بزنس مین ہے تو خیر ہے بٹ اف یو آر تو آپ کو پوری ایڈوائز لینی چاہیے اور پھر یہ کہ آپ بہت کوشیس ہوں اپنے جو ہے بینک کے بارے میں اپنے بارے میں کوئی ایسی خدا نخواستہ وہاں پہ آپ غلط بات نہ کریں جو بعد میں آپ کے لئے تکلیف کا باعث بنے یا آپ کی ریپو کو نقصان بچائے بڑے سچائی سے اور بڑے کاشیس ہو کے اپنی ہر چیز بتائیں اور ٹھیک ٹھیک اس میں کوئی کسی قسم کی ایگزیجریشن یا ایسی چیز نہ کریں جو بعد میں بینک uh, جو ہے وہ اپنی uh, جو کریڈٹ کمیٹی ہے اس کو کنوے کر دے ان دا گڈ سینس اور بعد میں وہ چیز نکلنا اور جو بینک کو ہے وہ بھی ہیملیشن uh, ہو مائنڈ uh, کہ آپ کی ہر ایک چیز کی ڈیگل فیس ہے آپ کی کمٹمنٹ چارجز ہیں بینک جو پام کرتا ہے اس کے بارے میں آپ یو ہیو ٹو پے منی فور دیٹ اور بینک جب ایک کام کو شروع کر دیتا ہے تو اسی دن سے اس کے اخراجات اس پہ شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو اس بارے میں بڑا کانشس ہونا چاہیے کہ آپ جو انفارمیشن دیں شوڈ بی ٹو دا پوائنٹ اور صحیح ہو وائلڈ اوائڈنگ شاپنگ اراؤنڈ اس میں یہ ہے جی آپ کے پاس بہت آپشنز اویلیبل ہوں گی بینکس کی مارکیٹ میں بینک ہیں آپ ایک بینک کے پاس جاتے ہیں پھر دوسرے بینک کے پاس جاتے ہیں پھر تیسرے بینک کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اسے شارٹ مارکیٹ بینکوں کو پتہ چل جاتا ہے جی کہ یہ بندہ تو دس بینک سے ہو کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو بینک آپ کے قرضے کی اسٹیج کی دو یا تین اسٹیپ اوپر چلا گیا ہوتا ہے وہ پھر کہتا ہے جی کہ نہیں اٹس ناٹ گڈ پریکٹس وہ پھر دوبارہ آپ کو جب آپ جاتے ہیں تو ویلکم نہیں کرتا تو بی ٹو دا پوائنٹ اور آپ جو ہے شاپنگ گراؤنڈ نہ کریں ایک ہی انسٹیٹیوشن سے بات کریں اور اس کو کوشش کریں کہ اسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو ہے آپ ضرور اس کو کراس چیک کریں دوسرے انسٹیٹیوشن کے ساتھ اور اگر آپ کو اچھے موقع ملتے بھی ہیں تو ڈونٹ ٹیل اٹ ٹو یو پرائم جو بینک ہے اس کو نہ بتائیں کہ یہ میرا جو پہلا بینک ہے میں اس کو دوسرے بینک کے بارے میں ڈونٹ ٹرائی ٹ میک اے کمپٹیشن ان فرنٹ آف بوتھ آف دم اور یہ تھوڑا سا انہیلدھی ٹرینڈ ہے تو آج اسٹوڈینٹس ہم نے شروع کیا ہے بینک کی ڈینڈر کی اپروچ اس میں ہم نے کچھ بیسک سے پوائنٹ جو ہے ڈسکس کریں گے ہم اپنے اگلے لیکچر میں یہیں سے اس کو شروع کریں گے اور پھر ہم جو ہے اس میں آ جائیں گے ریکسٹ کیا ہے اور کس طرح سے بینک جو ہیں وہ لینڈنگ کرتے ہیں موڈ آف پیمنٹس ان کے کیا ہیں اور کس طرح سے ایک جو ایس ایم ای ہے جن کا ریٹ یہ بارہ پرسینٹ ہے کس طرح سے لوگ کرج ہو کے زیادہ سے زیادہ لون کے لئے آگے جائیں اور فرنسی انسٹیچویشن جو ہیں ان کی کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے نالج کا باعث بنا ہوگا انشاءاللہ ہم یہیں سے سسلے کو شروع کریں گے جانے سے پہلے پھر میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے نوٹس جو ہیں پرسنل بناتے رہا کریں تاکہ آپ کی جو پرسنل ویکیبری ہے اور رائٹنگ کی جو اسپرٹ ہے اور جو آپ کی اسپیڈ ہے وہ مینٹین رہے تو میں اگلے لیکچر تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں